اللہ آمن اے ایمان والوں کو نو قوامین بال قسم شہدا اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ گواہی دیتے ہوئے ولو الا انفسکم اگرچہ انصاف کرنے سے انصاف والی گواہی دینے سے خود تمہیں نقصان ہو ابل والدین یہ تمہارے والدین کو نقصان ہو والاقربین یا رشتہ داروں کو نقصان ہو یہ نہ دیکھو حق بات کہو یکن غنی او فقیرن اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو یہ نہ دیکھو کہ مالدار کی طرف داری کرو اور غریب ہو تو غریب کی باتیں سب کو بتا دو بلکہ غریب ہو امیر ہو ہر معاملے میں انصاف کو دیکھو حق کو دیکھو فلاح اولا بھی پس اللہ غریب اور امیر سے زیادہ بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی فرماورداری کرنا زیادہ ضروری ہے لوگوں کو نہ دیکھا جائے فلاں ہوا انتا دلو پھر خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کہ تم نہ انصافی کرو وہ ان تلو اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی او تو یا حق سے اعراض کر لیا فعین اللہ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ تامل نہ بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے یادی آمَنُوا آمِنُوا اے ایمان والو ایمان لاؤ یا مراد ایمان پر ثابت قدم رہو بلاہ اللہ پر ایمان ورسول اور اس کے رسول پر ایمان والکتاب الذی نزل علی رسوله اور اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہوئے ثابت قدم رہو جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائیں ومَن یَکفُر بِاللّٰهِ اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ ملائکتیہ اور فرشتوں کا انکار کرے وہ کتبہ اور اس کی کتابوں کا انکار کرے وہ ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے اور یوم اور آخرت کے دن کا انکار کرے فقر کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا امن آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے منافقین کا ذکر ہے سما کفرو پھر کافر ہو گئے حضور کی بے ادبی کر کے سما آمن و پھر توبہ کر کے ایمان لائے سما کفر و پھر حضور کی بے ادبی کر کے کافر ہوئے کفرن پھر کفر میں اور بڑھ گئے لم اللہ اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا لہ دیا سبیرا اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا کیونکہ کفر کر کر کے اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری سنائیے بھی ان الحم عضاب کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ یت خزون ال کافری نولیا امندون مومنوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ کافر شاید انہیں عزت دے دیں فی زمانہ بھی یہی حال ہے کہ نیک صالح شخص ہو لیکن کمزور ہے تو اسے کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن کوئی عہدے والا ہے منصب والا ہے تو چاہے وہ کتنا گناگار ہو اس کی لوگ طرفداری بھی کرتے ہیں اسے دوستی کی کوشش بھی کرتے ہیں چاہے وہ کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اس کی پرواہ نہ نہیں ہوتی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے عزت ملے گی تو فرمایا کہ عزت کی تلاش میں منافقوں تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہو عِندَهُمُ کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں تو سن لیں فعن العزت علی اللہ کی بے شک ساری عزتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ اور بے شک نزلہ علیہ کم کتابی اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی ان تم آیا جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے وہ یوست اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے فلاں تق اردو پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتّا دو فی حدیث نغیر یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اصل بات کیا ہے جب انسان اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کوئی اللہ کی بھی ادبی کرے یا رسول اللہ کی بھی ادبی کرے یا صحابہ کی بھی ادبی کرے یا اولیاء کی بھی ادبی کرے یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے یا حدیث کا مذاق اڑائے یا کسی سنت کا مذاق اڑائے تو ایسے شخص کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ جائے تو بتائیے اس کی دوستی باقی رہے گی دوستی باقی نہیں رہے گی تو پیچھے منافقوں کی دوستی کا ذکر ہے اب دوستی قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کفار مشرقین اسلام کا یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو کبھی کبھی وہ اس کا ساتھ دے دیتے اور ساتھ نہ بھی دیتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے وہ سوچتے اٹھ کر جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا تو میں آپ سے ارض کروں کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو بس اوقات آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے لیکن دوستی کی وجہ سے اس مروت میں اٹھتے نہیں ہوں گے اور بیٹھے بیٹھے سنتے ہوں گے قرآن مجید نے حمید نے تو یہ حکم دیا کیسے لوگوں کے کی پانچ اٹھ جاؤ اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر کیا ہوگا اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ بے شک اس وقت تم ان کے مثل ہو جاؤ گے تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا اگر تمہاری رضا مندی اس پر ظاہر ہوگی اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بے شک اللہ تعالی۔ منافقوں کو اور کافروں کو تمام کو جہنم میں جمع فرما دے گا اللہ دینا سونبی یہ منافقین تمہارے معاملے کا انتظار کرتے ہیں حضور کے پیچھے نماز تو پڑتے تھے بظاہر حضور کے کلمہ بھی پڑھتے تھے بظاہر ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن دل سے حضور پر ایمان تو نہیں لائے تھے تو جب مسلمان جہاد پہ جاتے تو کہتے ہیں ہم تھوڑا پیچھے آئیں گے دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کا حصر کیا ہوتا ہے فعین قان الم فتح مِّن اللَّهِ پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح آ جائے قالو علم منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں تمہارا قرآن پڑھتے ہیں تو مال غنیمت سے میں حصہ دو و ان قان الکافیرین و نصیب اور میدان جنگ میں کافروں کے لیے حصہ ہو جائے یعنی فتح کافروں کو ہو جائے مسلمانوں کو شکست ہو نقصان ہو جائے تو کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم جنگ میں نہیں آئے اسی لیے تم جیتے ہو اگر ہم آتے نا تمہیں بڑی مشکل ہو جاتی اور کئی لوگوں کو ہم نے جنگ سے روکا ہے لہذا ہمیں حصہ دو وہ کہتے ہیں علم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر قادر نہ تھے ہم اس بات پر قادر نہ تھے کہ آ کر تمہیں کچل دیتے ہم قادر تھے لیکن ہم بھی نہ آئے دوسروں کو بھی نہ آنے دیا انہیں بھی بہکایا وہ نم نہ حکم اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا ورنہ تم شکست کھا جاتے لہذا اس فتح کا حصہ ہمیں دو فل یا کم یومقیام پس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور ان منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرمائے گا ولقا فرین سبیلا اور ہرگز اللہ تعالی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں عطا فرمائے گا یہاں پر مومنین کا لفظ ہے مومنین سے مرادیں مومن کامل یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو مسلمانوں کو فتح و نصرت ہو جائے غلبہ مل جائے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وہ نہیں یا جان اللہ کا سبینا مومنوں پر اللہ تعالی کافروں کو غلبہ نہیں دے گا لیکن شرط ہے مومن کامل ہو وہ ان تم الم اگر تم مومن کامل ہو تو تمہیں ہی فتح ملے گی تم ہی غالب رہو گے اللہ ہمیں مومن نے کامل بنا دے اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں منور فرمائے